السلام علیکم و رحمۃ اللہ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 قطبا مناآ افطانبا علی ماں اور طار سے وہ آپ لوگوں نے کر لی ہے آپ لوگوں نے فکردانیں وغیرہ یاد کیے ہیں کہ نہیں یاد کیے ہیں ایک دوسرے کو سنائی ہیں کہ نہیں سنائی ہیں सुनाना भी था ना देखे इज तनावा गर्दान करता हूँ फिर इज तना की गर्दान करता हूँ फिर इज तना बा इज तना बा इज तना बू इजाना बत इज तना बता इज तबना इज तबता इजता इज तनबती इज तन तमा ठीक है और इसका जो माँ मज उसको पढ़ेंगे क्या मज तानाबा माँ इज ताना ना पढ़ेंगे इसको माँ लगा के न मज ठीक है जी इनशाला पढ़ेंगे क्यों मैं पढ़ रहा हूँ मज तानाबा लिखा हुआ होगा माँ इज तनाबा लिखा हुआ होगा ठीक है लेकिन पढ़ेंगे कैसे मज तानाबा मज तानाबा नाना बता मज तबना मज तनता मज तन मजता नबना अच्छा अब आ जाए मझूल की तरफ जरा मझूल मुस्बत वाला उज तूनी बा ठीक है ना उज तू नीबा उज तू नी बा उछ तुनिबा उछ तू निबु उछ तुनिबत उस तुनिबता उस तो निबना उस तु निपता उज तुनिब तुम ठीक है ना हाँ अच्छा अब आ जाएगा मज तूनी देखिये मीम क्या हो गया मज मीम हो गया हमजा वसी कहते हैं यह गिर गया दरमियान में आता है तो माँ उज था ऐसे पढ़ेंगे मज तुनी बा मज तुनी बा मज متو نیپتا متو نیپت نیپتی متو نیپتما متو نیپتنا اب ذرا آگے آ جائیں گی جی بانم بعض با وغیرہ الفاظ ذیل کے معنی بیان کرو الفاظ ذیل کے معنی بیان کرو یہ لفظ الفاظ پڑھنا ٹھیک ہے نا الفاظ نہیں پڑھنا الفاظ لفظ کی جمع کیا آتی ہے الفاظ میں نے بتایا نا قلعوں کی جمع اخلاق تو الفاظ ذیل کے معنی بیان کرو ٹھیک ہے یہ معنی معنی بھی پڑھا جا سکتا ہے لیکن بہتر طریقہ کیا ہے اردو میں اس کو مانی پڑھ لیتے ہیں ٹھیک ہے لیکن اس کا وہ کیا ہے مانا اب دیکھیے ذرا اس کو مانا دیکھیے اس کے ما کتابو دیکھیں کتابا کا مان تھا لکھا اس ایک آدمی نے کتابا تھا لکھا ان دو آدمیوں نے کتابو لکھا ان سب آدمیوں نے اب ماں شروع میں لگائیں ٹھیک ہے نا ماں شروع میں لگائیں تو کیا بن جائے گا ٹھیک ہے نا جب شروع میں لگائیں گے تو کیا آ جائے گا ماں کتابو نہیں لکھا ان سب آدمیوں نے ان سب مردوں نے نہیں لکھا ان سب مردوں نے ماں کاتابو نہیں لکھا ان سب مردوں نے اس کی گردان میں ساتھ کیا کریں ماں کا تبا ماں کا تبا ماں کا تب ماں کا تب کا تبنا ماں کا تبتا ماں کا تب تا کا ٹھیک ہے یہ اس طریقے سے چلے گا ایسے منا منا تم کیسے گردان کیسے لائیں گے منا من منع آتا منا تم تو تم ٹھیک ہے نا سب مردوں نے ماضی کا سیکھے منع کیا تم سب مردوں نے کا تم سب مردوں نے اچھا اجتناب کی پرہیز کیا تھا مطلب ہے السلام ان علیکم, علیکم جی فکرات جی جی ذیل کو عربی میں ادا کرو اچھا دیکھے ذرا میں نے نہیں روکا روکا کا مانا کیا تھا منا تھا میں نے نہیں روکا تو میں ہوں واحد متقل ہے ٹھیک ہے میں نے نہیں روکا پہلے کرتے ہیں ٹھیک ہے نا پہلے کرتے ہیں روکنے کا میں نے روکا میں نے روکا تو کیا ہوتا ہے میں نے روکا کا مطلب کیا ہوگا منا تو, منا تو. منع کیا میں نے منع کیا میں نے روکا اب میں نے نہیں روکا تو ماں منا تو ماں شروع میں لگا دیں تو کیا بن جائے گا ماں منا تو ٹھیک ہے آگے چلیں ان دو مردوں نے روکا ان دو مردوں نے روکا تو ایک مرد نے روکا تھا کیا تھا منع دو مردوں نے روکا تو یہ غائب کا سیکھا ہے غائب کا سیکھا ہے ٹھیک ہے نا ان ہے ان تم نہیں ہے ان دو مردوں نے روکا تو کیا آئے گا من من آ من آ من آ من آ یہ جو ہے ان سب عورتوں نے پرہیز کیا ان سب عورتوں نے پرہیز کیا تو اجتنبا کا مطلب کیا ہوتا ہے پرہیز کرنا اجتنبا کا مطلب ہوتا ہے پرہیز کرنا تو ان سب عورتوں نے کہا اتنا سیکھا تو کیا ہوگا छोड़ा اجت نبنا ہم نے ہم نے نہیں چھوڑا چھوڑا کیا تھا ترکا ترکا مانا چھوڑا ہم نے نہیں چھوڑا تو پہلے ہم نے چھوڑا تو ترکنا ترک نا ٹھیک ہے نا ترک نہ ہم نے چھوڑا ہم نے نہیں چھوڑا تو ماں ترک ناں ماں ترک نا ان دو عورتوں نے جانا ان دو عورتوں نے جانا تو کیا تھا علیماں سے آئے گا نا جاننا تا, تو ان دو عورتوں نے جانا تو کیا تھا غائب کا سیکھا دو تو کیا تھا علیمت مت علی تو کیا گا علی ان دو عورتوں نے جانا علی اب ذرا آگے چلیے اب آ گیا جی فیلے مزارے کا بیان فصل نمبر دو فیلے مزارے کا بیان اس میں بھی اوپر سے نیچے کی طرف آنا ہے فیلے مزارے ماضی تو تھا نا کہ جی ماضی تو گزر گیا گزر گزشتہ زمانے کے اندر مزارے کیا ہوتا ہے مزارے ہوتا ہے جس کے اندر حال دونوں پائے جائیں مزارے کیا ہوتا ہے اس میں حال اور مستقبل دونوں okay, okay. मैं ने ले जी जी तो क्या होगा اوپر سے نیچے کی طرف آتے ہیں بحث اس بات پھیلے مضارے معروف, فیلے معروف کرتے ہیں گردان دیکھیے جی یہ فلو یا اوپر سے نیچے کی طرف یہ فلو ہے ٹھیک ہے یہ فلو یا فلونا تلو ت فلانے یا فلنا باقیوں کا وائس آ رہی ہے وائس اوکے okay. ان کا پھر ہوگا دوبارہ سے ان کو لکھ دیں کہ جی دوبارہ سے وہ کریں ری جوائن کریں ریجوائن کریں گے تو پھر جو ہے فلانے یا فلونا اوپر سے نیچے کی طرف آ رہے ہیں جمع من کا ریاض کیوں ہے یا فلو یا فلانے یا فالونا یہ کیوں ہوتی ہے اس وجہ سے ہوتی ہے یہ جتنے بھی آپ کریں گے نا ان کا تعلق ہوتا ہے سیما کے ساتھ سما کسے کہتے ہیں سنے کے ساتھ دیکھیں جیسے عرب پڑھیں گے نا تو ہم نے اس کو ویسے ہی پڑھنا ہے عرب اس کو جمع مونس کے جو ہے نا وہ یا لاتے ہیں تو ہم نے بھی کیا لانا ہوگا یا لانا ہوگا اب, اب یعنی یہ بھی ایک سوال ہے کہ جی تا کیوں لاتے ہیں تا کیوں لاتے ہیں تفا لاتے ہیں مذکر کے لیے یاقوی لاتے ہیں بھائی بات یہ ہے کہ زبان کا تعلق سننے کے ساتھ ہوتا ہے بہت زیادہ بعض چیزیں ہوتی ہیں زبان میں کیاسی ہوتی ہیں جس میں آپ کوئی نہ کوئی آپ اس کے اصول ہوتے ہیں لگا لیتے ہیں اور بعض جگہوں کا تعلق صرف اور صرف کیا ہوتا ہے اس کا تعلق صرف اور صرف سننے کے ساتھ ہوگا ٹھیک ہے جیسے این آئی ایف ای نائف نائف کیوں ہے کنائف کیوں نہیں ہے کہ ہے شروع میں تو کنائف کیوں نہیں ہے ٹھیک ہے بی یوٹی بٹ اینڈ پی یوٹیف ایک بی اور پی کا فرق آ رہا ہے لیکن بٹ ایک طرف بٹ ہے اور دوسری طرف کیا پٹ تو کیا ہوگی یہ ساری کی ساری اس کا تعلق کس کے ساتھ ہے آپ کی سیما کے ساتھ ہے اس لیے یہ بھی یہاں پہ بھی کیا ہوگا یا ھلو یا فلاں یا فلون تب فلوطا یا پھلنا پھر آگے تب فلو تب فلاں تب تفلنا تب فلینا تب فلاں تفلنا اب فلو نہ دوبارہ دیکھیں یا پھلو یا فلانے یا فلون تب فلو تب یا پھلنا تب فلو تب فلاں تفلان فلون تب فلینا فل اچھا اب آ جائیں اس کی نفی کی طرف تیسری گردان پہ آ جائیں تیسرے کے اوپر نفی پھیلے مظاہرے معروف ماضی میں ہم کیا لگاتے تھے ما لگاتے تھے نا شروع میں ماضی میں ہم کیا لگاتے تھے ما مظاہرے میں ہم کیا کریں گے ہم شروع میں لا لگائیں گے نفی کرنے کے لیے نگیٹو کرنے کے لیے کیا لگائیں گے لا وہی گردان ہوگی مضارے معروف کی جیسے گردان تھی نا جو اس بات پوزیٹیو والی نگیٹو بھی ویسے ہی ہوگی لیکن صرف شروع میں لا آ جائے گا تو دیکھیں وہی گردان ایک گردان یاد کریں اسی یاد ہو جائے گی تو کیسے یاد کریں گے لا یا دوبارہ دیکھیے لا <سلم> یا فلاں فلون الاتا فلاتا فلاں لایا لا ٹھیک ہے یہ بھی ہوگی گردان بڑی آسان ابھی ذرا مجھول کی طرف مجھول بحث اس بات فیلے مزارے مجھول وہ بھی بڑی آسان گردان ہے کوئی مشکل نہیں ہے وہ دیکھیں وہ کرتے ہیں ہم بحث اس بات مظاہر مجھے دوسرے نمبر پہ جو گردان لکھی ہوئی ہے تو کہتے ہیں یو فلو یو یو یو فلنا تو فلو تو فلانے تو فلون تو فلینا تو فلان تو فلو ٹھیک ہے دوبارہ دیکھیں یو فلو یو فلانے یو فلونا تو تو فلانے یو فلنا تو تو فلان تو فلون تو فلینا تو فلان تو فلنا نو کہ تو یہ اس طریقے سے ہو جائے گی اب آ جائیں اس کے جی گیٹر چلے جاتے ہیں بحث نہ کہ کھیلے وہی گردان ہیں بس سے شروع میں کیا لگا دیں لا لگا دیں شروع میں لا لگا دیں گردان بڑا وہی آسان ہے بہت آسان لا لگایا لا یفلو یو پھلو لا یو فلاں لا یو فلون لاطو فلو لاطو فلاں لا یو لا لاطو فلو لاطو فلاں لاطو فلون لاطو فلینا لاطو فلاں لا تو لا پھلو لا, لا, لا, لا, لا, لا, لا, لا فل کہ وہی گردان دو گردانے یاد کرنی آپ یہ نہ سوچیں کہ نے چار گردانے یاد کرنی ہیں. گردانے دو یاد کرنی ہیں بھائی باقی تو کیا ہے لال ہے شروع میں گئی بات ہوئی آپ نے یاد کرنا ہے کسی کو مشکل لگے کوئی وہ ہو پوچھتے رہیں نہ سمجھ آ رہی ہو تو پوچھتی یا کریں ٹھیک ہے لیکن ہمت کریں یاد کریں گھبرانا نہیں ہے گھبرانا نہیں ہے گردانے جانے کی پلان ہے یہ ہیں ایسی ہیں کچھ چیزیں ابھی بھی آپ کو سمجھ آئیں گی کچھ نہیں سمجھ آئیں گی کہ ٹائم لگتا ہے بعض دفعہ ٹھیک ہے بعض دفعہ ٹائم نہیں لگتا ہے بعض دفعہ ہم دوسروں کو دیکھتے ہیں یار وہ تو اتنے زیادہ ہیں ان کی تو اتنے جی ماہر ہیں فلاں ہیں فلاں یہ چیز نہ دیکھیں ہر چیز ٹائم کے ساتھ آتی ہے انسان کو ترجمان ہی یاد کرنا ہے میں نے جتنا بتایا بس وہ یاد کرنا ہے ترجمہ ترجمان یاد کرنا بھی ترجمہ نہیں ہے ترجمہ ترجمہ نہیں یاد کرنا ابھی ابھی پہلے صرف گردان یاد کرتا اس لیے میں ترجمہ نہیں کراتا پہلے آپ کو میں صرف گردان یاد کراتا ہوں جب گردان یاد ہوتی ہے پھر میں ترجمے کی طرف جاتا ہوں تاکہ آپ مکس نہ کریں گھبرائیں نہیں پریشان نہ ہوں ابھی آپ نے یہ کام کرنا ہے پھر انشاء اس کے بعد پھر دوسرا ہو جائے گا تو جو جس کو نہ سمجھ آیا کرے پوچھ لیا کرے کوئی ایسی کوئی بات نہیں ہے انشاءاللہ لیکن ایک دوسرے کو سناتے رہیں ایک دوسرے کو سناتے رہیں اور ہاں سن لیے ایک دوسرے سے بتا دیا جہاں پہ پھنس کے پوچھ لیا کہ جی یہ جگہ نہیں سمجھ آئی سو کیسے کریں گے وہ ان میں بتا دیا کروں گا آپ جی السلام علیکم رحم مائک فری ہے کل انشاءاللہ پھر جو ہے سبق ہمارا اس ٹائم پہ ہی ہوگا کل تو کانفرنس بھی ہے کل کانفرنس بھی ہے لیکن سبق ہمارا ہوگا کل کانفرنس بھی ہے آٹھ سے گیارہ بجے تک لیکن سبق انشاءاللہ ہوگا ٹھیک ہے نا ہم چھٹی نہیں کریں گے سبق سے ٹھیک ہے السلام علیکم مائک فری ہے